شخلبیادین ام آج ان شاء اللہ عقیدے کے درس ہوگا جیسا کہ ہر ہفتہ ہوتا ہے اور آج کے متعلق اور آج کے دن ان شاء اللہ بہت ہی اہم موضوع کے متعلق بات ہوگی بہت ضروری موضوع ہے جو اکثر لوگ اس کے متعلق سمجھتے نہیں یا جانتے نہیں ہیں. یہ بھی جو مسئلہ آج ذکر کیا جائے گا بے سے اس کا تعلق ہے کیا مسئلہ ہے کہ مجسموں اور یادگاروں کی تعظیم کرنا تصویر کے حکم کیا ہے اسلام میں کیونکہ تصویر سے اکثر شرک اور کفرش پیدا ہوتا ہے آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و کی یہ خاصیت ہے کہ اللہ سبحانہ و ہی انسان کو پیدا کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و کی تصویر کرتا ہے تو کیا کوئی انسان تصویر کر سکتا ہے چاہے کسی بھی قسم کی تصویر ہو یا مجسمہ بنا سکتا ہے اور پھر یہ تصویروں کو اور مجسموں کو تعظیم کرنے کے اسلام میں کیا حکم ہے کیا یہ صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ گناہ ہے اور اس کے احکام اور مسائل کیا ہے یہ انشاءاللہ کچھ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جائے گا امید ہے کہ آپ لوگ غور سے سنیں گے اور انشاءاللہ اس سے مستفید ہوں گے جیسا کہ کئی درس عقیدے کے درس تو پورا ہے لیکن یہ تقریباً یہ کئی درسے یہ توحید کے منافی یا اس میں نقص فائدہ کرنے والے جو اقماع اقوال ہے اور اعمال ہے اسی کے متعلق تقریباً تین چار در اسی کے متعلق بات ہو رہی ہے شروع میں بتایا گیا ہے کہ کاینوں کے پاس جانا یا نجومی کے پاس جانا جادوگروں کے سے تعلق رکھنا اس کے اسلام میں کیا حکم ہے اور کرنا کیا حکم ہے بتایا گیا اس سے انسان کے ایمان غائب ہو جاتا ہے اور پچھلے درس میں یہ کہ قبروں کی زیارت اور قبروں کی تعظیم کرنے کا حکم بتایا گیا ہے اور بتایا گیا کہ قبروں کی تعظیم کرنے سے انسان اسلام یا ایمان سے بلکہ خارج ہو جاتا ہے اگر وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس سے ہم فائدہ و نقصان پہنچا یعنی, پہنچ یعنی حاصل کر سکتے ہیں اور اس میں اور تفصیلات ذکر کیا گیا ہے آج کے درس میں یہ ہے کہ تعظیم و اور مجسموں اور یادگاروں کی تعظیم کے کیا حکم ہے تصویر اور یہ مجسموں یہ عقیدہ سے اس کے کیا تعلق ہے اکثر لوگ یہی سوال کریں گے کہ یہ تصویر جو لوگ تصویر کھینچتے ہیں یا جو اسٹیچو بنایا جاتا ہے مجسمہ بنایا جاتا ہے اسنا بنائے جاتے ہیں اس سے عقیدے سے کیا دخل ہے کہیں گے اس میں بہت ہی بڑا دخل ہے اس میں بہت ہی اہم بات ہے کیونکہ اکثر شرک اور کفر جو آج کل مسلمانوں میں ہیں یا اسلام سے پہلے اللہ کے رسول کے زمانے میں جو اکثر تھا وہ مجسموں کی وجہ سے تھا یعنی جو شرک اسلام میں شروع ہوا وہ تو اسی کے وجہ سے یعنی سب سے پہلے جو شرک ہوا اللہ سخان ہوتا کے ساتھ تصویر کے وجہ سے اور مجسموں کی وجہ سے اس کے کیا دلیل ہے حضرت عبداللہ بن عباس کے حدیث ہے فرماتے ہیں کہ اللہ جو سورے نوح میں ذکر کرتے ہیں کہ قوم نوح یہ فرماتے ہیں قوم نوح یہ کہتے ہیں کہ یہ پانچوں کی عبادت یعنی تم چھوڑنا نہیں او یا او اور نصر یہ پانچ لوگ تھے یہ عباس فرماتے یہ لوگ پانچ نیک صالح لوگ تھے اور یہ لوگ جب ان کے انتقال ہوا موت ہوئی تو شیطان آ کے وسوں سے ڈال دیے اور اسے جاہلوں کے پاس آئے کہ ان لوگ کے مجلسوں میں ان لوگ کے تصویر بنا دو یا تو تصویر یا مجسمہ بنا دو تاکہ دیکھنے والا ان لوگ کے دیکھ کر ان کی عبادت یاد کر کے اسی طرح عبادت کرے جس طرح جب وہ لوگ موجود تھے جب یہ پشت دنیا سے چلی گئے تو شیطان اگلے والے پشت کے دل میں یہ بیٹھا لے کہ آپ کے دا باپ دادے جو تھے ان لوگ کے فوٹو اور ان لوگ کے سٹیچو اس لیے بنائی ہے کیونکہ ان لوگ کے اندر خاصیت ہے یہ لوگ خیر و شر کے مالک ہیں اسی لیے وہ اس لوگوں کے مجسمہ بنا کر اور ان لوگوں کے ساتھ شرک کیا گیا ہے اور ابن عباس فرماتے پھر یہ عرب میں اس طرح بڑھ گئے اور اللہ کے رسول کے زمانے تک یہ پانچوں موجود تھے آپ دیکھیے کہ پانچ نیک سال یہ لوگ جب ان دنوں کے انتقال ہوا تو یہی شیطان نے جب اللہ کے ساتھ شرک کروانا چاہتے تھے تو یہی سے شروع ہوا کیونکہ ان لوگ سے پہلے شرک نہیں تھا حضرت عباسی کے حدیث ہے کہ حضرت آدم کے حضرت آدم کے بعد جب دنیا میں آئے تو ہزار سال تک لوگ توحید کرتے تھے پھر اس طرح شرک شروع ہوا پھر حضرت نوح آئے نُحر صلاحت وسلم کے ساتھ تقریبا ہزار سال تھے پھر ان لوگ کو ہلاک کیا گیا پھر پانچ سال تک لوگ توحید پر تھے پھر دوبارہ لوگ کفر کرنے لگے پھر حضرت عاد آئے پھر لوگ کفر کرنے لگے تو حضرت سمود آئے تو یہ تقریباً مختصر طریقہ یہ مختصر جو تفصیل ہے تو اس لیے اصل عقیدہ اور یہ اسٹوچو اور تصویر میں بہت ہی گہرا تعلق ہے نہیں کہ صحیح عقیدے سے تعلق ہے بلکہ غلط عقیدے سے تعلق ہے اور شر کے سبب یہی ہے اسی لیے اسلام میں تصویر اور اسلام میں اسٹیچو بنانا یا کسی کے مجسمہ بنانا حرام کر دیا گیا ہے اور قرفار مکہ وہ لوگ کس چیز کی عبادت کرتے تھے اللہ کی تو کرتے تھے اللہ کے ساتھ اپنے مابودات جو تین سو ساکھ سنم تھا یہ بھی ایک اسٹیچو تھا اسی لیے جب اللہ کے رسول آئے اور بتانے لگے کہ ان لوگ کے پاس کچھ نہیں ہے تو لوگ اعتراض کرنے لگے بلکہ وہ لوگ یہ تین سو ساٹھ جو کابے کے آس پاس تھا ہمیشہ ان کے کوئی نہ کوئی موسم میں کوئی نہ کوئی فصل میں کوئی نہ کوئی فائدے کے لیے وہ لوگ آ کے اپنے حادات پوری کروانے کے لیے آتے تھے تو اسی لیے انسان نہ کہے کہ جو آج اکل ہے یا جو تصویر ہے اسے کوئی عقیدت سے تعلق نہیں ہے بلکہ اس میں گہرے تعلق ہے اصل اور دوسری بات یہ ہے کہ تصویر اور انسان کے پیدائش یہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاتھ میں اللہ سبحانہ و انسان کو پیدا کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و کی انسان کی تصویر کرتا ہے تصویر یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کی شکل بناتا ہے قرآن میں بہت سی آیتیں فیشہ اللہ سبحانہ و تم لوگوں کو یعنی انسان کو جس طرح اللہ چاہتے ہیں تم لوگ اپنے ماں کے رحم میں تم لوگ کو شکل بناتے ہیں تو یہ تصویر اصل ہی اللہ کی خاصیت ہے تو اگر کوئی انسان اپنے مرضی سے کسی کے شکل بناتا ہے یا تو اسٹیچو بناتا ہے تو گویا کہ اللہ سبحان وہ تعالیٰ کے تحدی کر رہا ہے اور اللہ سبحان وہ کے مقابلہ کر رہا ہے تو یہ دوسری وجہ سے یہ یعنی یہ منع کیا گیا ہے اور حرام ہے اور اس کی تفصیل انشاءاللہ آئے گا آئیے دیکھتے کہ تصویر کے کیا حکم اور تصویر یہ اسٹیچو بنانا تصویر بنانا اور اس کے بعد آج کل جیسا کہ کی کیمرے سے لوگ فوٹو کھیشتے ہیں آج کل موبائل سے لوگ کھیشتے ہیں بچوں کے لیے جو الگ سے جو گڈے ہوتے ہیں یا تصویریں ہوتے ہیں یا کچھ بھی ہوتا ہے اس کے کیا حکم ہے آج انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ یہ مسائل ذکر کیا جائے گا اور دلیل کے ساتھ یہ عموماً پانچ یا چھ قسم یہ ہوتے ہیں سب سے پہلے قسم اور یہ تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے قسم ذکر کریں گے اور بتائیں گے کہ حلال ہے یا حرام ہے اور اگر حرام ہے تو کیوں اور اس کی کیا دلیل ہے اور اگر جائز ہے تو کیوں جائز ہے اور اس کی کیا دلیل ہے یہ پورے ان تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جائے گا بتائیں گے کہ تصویر فوٹو کھینچنا یا تصویر بنانا اس کے پانچ اچھے اقسام ہیں سب سے پہلا قسم یہ ہے کہ کسی انسان یا کسی جاندار یا یعنی کسی انسان یا جانور کے مجسمہ بنایا جائے یعنی کسی انسان یا کسی جانور کے کسی منصوبہ یا یعنی کوئی مجسمہ بنایا جائے یا تو مکمل یا تو آدھا جیسا کہ مکمل عموماً آپ دیکھو گے کہ کسی خاص انسان کے لیے اس کی تعظیم کے لیے اس کو پورا اسٹیچو بنایا جاتا ہے سنم کی شکل میں بنایا جاتا ہے یا تو بہت سے لوگ جیسا کہ خریدتے ہیں گھوڑے کے شکل میں یا شیر کی شکل میں شکل بنا رہتا ہے اس کو بناتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے یہ بنا سکتے کہ نہیں یا آدھا جو ہوتا ہے جیسا کہ دیواروں میں تراشتے ہیں اب دیکھو گے مکمل کسی انسان کی شکل نہیں ہے پورے بدن نہیں لیکن شکل تقریباً دیوار پہ تراشتے ہیں اور وہ بھی توڑنا آسان نہیں تو یہ اس کے کیا حکم ہے علماء میں اتفاق ہے سارے علماء میں اتفاق ہے کہ یہ حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے اور اس سے بچنا چاہیے اور جو بھی کرتا ہے وہ شخص گنہگار ہے اور لعنت کے مستحق ہے چاہے مسلمان ہو یا غیرمسلمان یعنی اگر کوئی انسان اسٹیچو بناتا ہے سنم بناتا ہے چاہے محبت میں بناتا ہے یا عبادت کرنے کے لیے یا تو حلوہ سے بناتا ہے کیک سے بناتا ہے جیسا کہ آج کل لوگ بناتے ہیں کسی پھل سے بناتے ہیں تو یہ اتفاق علمام ایک کبیرہ گناہ ہے اور اس سے بچنا چاہیے اس کے دلیل کیا ہے ابھی دوسرے میں بھی ابھی ذکر کریں گے یہ پہلا قسم ہے اور دوسرا قسم یہ ہے کہ کسی مجسمہ نہ بنایا جائے صرف تصویر بنایا جائے یعنی تصویر انسان اپنے ہاتھ سے اپنا شکل بنائے یا کسی بھائی کی شکل بنائے یا کسی اور کی شکل یا جانور کو باقاعدہ چھاپے اس کی کان آنکھ ناک سر پاؤ ہاتھ یہ اس کے کیا حکم ہے اس میں بھی تقریباً اتفاق علماء میں کہ یہ بھی حرام ہے اور کبیرہ گناہ اور یہ دونوں کے متعلق حدیثیں اور جو اللہ کے رسول سے جو ثابت حدیث ہیں اسے فوراً یعنی اسی میں ثابت ہے اللہ کے رسول کے زمانے میں ہی دونوں ہوتا تھا اللہ کے رسول کے زمانے میں عرب لوگ ان لوگ کے پاس کیمرہ نہیں تھا نہ کے پاس موبائل تھا کہ فوٹو کھینچے ان لوگ یہی دو طریقہ تھا یا تو مجسمہ بناتے تھے پتھر سے یا لکڑی سے یا کسی اور شکل سے یا روح سے یا کوئی بھی شکل سے بناتے تھے اور کچھ لوگ کھجور سے بناتے تھے جیسے آپ کا ذکر کیا گیا ہے کہ کفار مکے میں کچھ لوگ کھجور سے بناتے تھے اور کسی اور چیز سے بناتے تھے اور یا تو اگر یہ مجسمہ بنایا جائے چاہے انسان اپنے گھر میں رکھے یا آج کل جیسا کہ کسی عظیم انسان کے لیے کسی آپ دیکھو گے کسی روڈ میں لگایا جاتا ہے دکان میں لگائے جاتے ہیں کپڑے کی دکان یا کوئی بھی دکان یہ بنانا یہ علما میں بتا کے اتفاق حرام ہے یا تو دوسرے قسم کہ انسان اپنے ہاتھ سے چھابے قلم سے ہو یا کمپیوٹر کے ذریعے سے یا کسی بھی ذریعے سے اگر کوئی انسان کسی انسان جاندار کی شکل بناتا ہے یعنی انسان یا حیوان تو یہ دونوں تقریباً اتفاق کے حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے یہ دونوں کے حالات پہ زیادہ وقفہ کریں گے اور باقی حالات اشارہ بھی کچھ دیر میں ذکر کریں گے یہ دونوں حالات میں بتا گے تقریبا علماء میں اتفاق کے حرام ہے کبیرا گناہ ہے اور انسان اس طرح کرنے والے شخص ملعون بھی ہو سکتا ہے جہنم کے مستحق بھی ہیں اور قیامت کے دن اس کو اسی کے ذریعے سے ان کو عذاب دیا جائے گا ہم لوگ آج کل اس میں اتنا تصاہل کرتے ہیں اتنا اس کو آسان سمجھتے ہیں کہ آپ دیکھو گے کہ بچوں کو والدین سب سے پہلے یہی سکھاتے ہیں کہ اپنے شکل بناؤ شیر کے شکل بناؤ اس کی شکل بناؤ اور افسوس کے بعد کہ بچے جانتے نہیں ہیں تو والدین سے یہی سیکھتے ہیں اور والدے خود ہی بناتے ہیں خود ہی یہ چیز خرید کر گھر میں لے کر آتے ہیں اور گھر کو سجاتے ہیں یا تو گاڑی کو سجاتے ہیں یا مکان کو سجاتے ہیں تو یہ کبیرا گناہ ہے اس سے بچنا چاہیے کیوں یہ کبیرا گناہ ہے کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی طریقے سے اس سے روکا ہے کبھی قول سے کبھی اللہ کے رسول خود فعل سے کی ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ حدیثے تقریباً دس حدیثے ہیں میں اسی لیے حدیثوں کو ذکر کروں گا تاکہ ورنہ ایک دو حدیث کافی ہے حرمت بیان کرنے کے لیے لیکن کیونکہ ہر حدیث میں اللہ کے رسول کچھ نئی نئی سزا بتائی ہے سب سے پہلے حدیث یہ آتا ہے عبداللہ مسعود کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول اب دیکھو گے ساری حدیث صحیح ہے سب سے پہلے حدیث یہ ہے اللہ کے رسول سسر فرماتے بخار مسلم کے رواج ہے کہ قیامت کے دن بنا شبہ قیامت کے دن سب سے زیادہ اللہ کے عذاب پانے والے ہیں یہ مصور لوگ تصویر کرنے والے اور تصویر سے اس وقت مراد یہ ہیں جو اسٹیچو بناتے تھے یا تو ہاتھ سے چھاپ قلم سے یا کسی بھی طریقے سے اس کو چھاپتے تھے تو اللہ کے رسول یہ کہا بتا اس حدیث میں سب سے زیادہ عذاب پانے والے یہ لوگ ہیں یہ حدیث بخاری اور مسلم ہے دوسری حدیث عبداللہ اللہ عمر کے حدیث ہے اللہ کے رسول فرماتے اِنَّ الَّذِينَ هَذِهِ الصَّورِ يَوْمَ <الْقِيَامَة> بے شک جو لوگ یہ فوٹو اور یہ چیزیں بناتے ہیں قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے اور کیا ہے یو قال خلق تم ان لوگ سے یہ کہا جائے گا کہ یعنی عذاب ملے گا ورنہ اگر بچنا چاہتے تو یہ جو تم نے چھاپی ہے بنائی ہے یا تم نے جو مجسمہ بنائی ہے اس کو تم زندہ کرو اور قیامت کے دن کون زندہ کر سکتا ہے دنیا میں جب ہم لوگ نہیں کر سکتے تو قیامت کے دن انسان بالکل جو عاجز رہے گا اس میں کبھی نہیں کر سکتا ہے تو اس لیے یہ بھی بخاری اور مسلم میں ہے تو یہ دو حدیث ہو گئے تیسرا حدیث ابو حریرا کی حدیث ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حضرت ابو حریرہ مدینہ میں تھے تو کسی کے گھر میں گئے تو دیکھے کچھ تصویریں بنی ہیں تو فوراً انکار کرنے لگے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ سنی ہے اللہ سبحانہ و قیامت کے دن کہیں گے کون ہے وہ انسان اسے پڑھ کر کون ظالم ہوگا جو میرے طرح کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے یا تخلیق کرنا چاہتا ہے پھر اللہ ان کے چینن کر کے لے کرنے کے لیے کہیں گے تو حد وطن کہ تو پھر ایک دانا کم سے کم پیدا کرے کسی ذرے کو پیدا کرے جس میں جان ہوتی ہے یعنی وہ لوگ اتنا نہیں کر سکتے تو کیسے ہمت بن گی کہ کسی انسان یا کسی جانور کی شکل بنائے اگرچہ انسان کی نیت نہیں کہ اللہ کی طرح میں بنانا چاہتا لیکن پھر بھی جب انسان یہ چیز بناتا ہے اور یہ خاصیت اللہ کی ہے تو گویا کہ انسان اللہ کے تقمق اللہ کے مقابلہ کر رہا ہے تو یہ تین حدیث ہیں اور یہ تینوں حدیث بخاری مسلم میں ہیں چوتھی حدیث ابن عباس کی حدیث ہے یہ جو زیادہ واضح ہے ابن عباس کے پاس ایک شخص آیا اور ایک انسان آیا اور, کہ اور کہنے لگے ابن عباس عبداللہ امن عباس کے پاس اور کہنے لگے ابن عباس انسان نام معیشت تھی سلاحتی دی کہ ابن عباس میری میں ایک انسان ہوں میری کمائی روزی صرف میرے ہاتھ کے محنت سے ہوتی ہے کیا میں کرتا ہوں میں صرف تصویر بناتا ہوں یعنی انسان جانور کے میں تصویر بناتا ہوں اور بیچتا ہوں لوگ آتے تو میں ان کے لیے بنا دیتے ہیں خوبصورتی کے لیے اسی وجہ سے میں بناتا ہوں تو ابن عباس نے کہا کیا مجھے کیا میں آپ کو وہ بات نہ بتاؤں جو اللہ کے رسول نے مجھے بتائی ہے کہا کیا ہے اللہ کے رسول نے کہا منسو رسورتن تو ان اللہ حتیح روحنا کہ اللہ قیامت کے دن اس کو عذاب دیں گے یہاں تک کہ اسی میں روح نہ پھوکے جب روح پھونک دے گا تو عذاب ختم اور وہ اس میں روح کبھی نہیں پھونک سکتا یعنی اس میں جان کبھی نہیں لا سکتا ہے کیونکہ یہ خاصیت اللہ کی ہے یہ بھی حدیث بخاری اور مسلم ہے پانچویں حدیث یہ ہے ابن عباس کی بھی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول فرماتی کلو مسعین فن چاہ کل صورت انسو رہا تو عزبی بو بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جو بھی ہر مصور ہر تصویر کرنے والا جہنم میں جائے گا اور کیا ہے اس کو ہر فوٹو جو بناتا ہے وہ قیامت کے دن جہنم میں کسی شکل بنائے جائے گا اور وہ اسی کو عذاب دے گا یعنی اگر انسان انسان تین مجسمہ بناتا ہے تو اس نے تین انسان اگر انسان کے بناتا ہے تو مطلب تین انسان کو تیار کی ہے جو قیامت کی اس کو سزا دے گا تو اسے مطلب یعنی زیادہ کرو گے تو زیادہ آزاد اور کم کرو گے تو کم ملے گا یہ بھی بخاری اور مسلم کے بعد. پانچ حدیثیں ذکر کی گئے ابھی تک اور پانچوں حدیثیں متفق علیہ یعنی بالکل صحیح ہے اتفاق علما میں کہ حدیث صحیح ہے تو آپ دیکھیں کتنا اللہ کے رسول نے سزا بتائی ہے چھٹی حدیث حدیث عائشہ حدیث حبیبہ رضی اللہ عنہ مسلمان جو پچھلے درس میں ذکر کیا گیا حدیث کہ دونوں حبشہ میں تو ہجرت کر کے گئی یعنی وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنے سے پہلے وہ لوگ اپنے شوہروں کے ساتھ حبشہ طرف ہجرت کی اور وہاں عیسائی لوگ تھے کرسچن لوگ تھے تو وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفات سے پہلے یہ ذکر کی کہ اللہ کے رسول ہم لوگ وہاں دیکھی بہت ساری تصویریں تھیں یعنی اچھے نیک لوگوں کی تصویر تو اللہ کے رسول نے کہا ان نفی ہند الرجل الصالح فمات احتامات میں سے اگر کوئی نیک بندہ ہوتا تھا تو اگر اس کی موت ہو جاتی تھی تو اس کے قبر پہ مسجد بنائی جاتی تھی اور اس کی تصویریں بنائی جاتی تھی شرار ارخل قیامت تو قیامت کے دن یہ لوگ سب سے بدتر لوگ ہوں گے تو یہ اللہ کے رسول کے حدیث صافہ ہے اور یہ بھی بخاری مسلم ہے چھ حدیث سب و متفق کلے ہے ساتویں حدیث ابو جحیفہ کے حدیث ہے اللہ کے رسول ہیں لعن اللہ کے مصور تصویر کھینچنے والے پر لعنت ہے اللہ کے اور اللہ کے رسول ہی لعنت کی اپنے مبارک زبان سے ہم تو نہیں کر رہے کوئی صحابی نہیں کر رہا اللہ کے رسول کی زبان سے اگر کوئی ملعون ہو گئے تو پھر اس کے انجام کیا ہوگا یہ بخاری کی رواج ہے آٹھویں حدیث حضرت ابو طلحہ کے حدیث ہے سورت التماسی کہ اللہ سہانا اتارا اور فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں جس میں کتے ہیں یا جس میں کسی کا تصویر ہے یا مجسمہ ہے یہ بھی بخاری اور مسلم ہے آٹھ حدیث ذکر کیا گیا ہے آٹھوں صحیح متفق آلے ہیں آٹھوں حدیث صحیح ہے اس میں صرف ایک ہی حدیث جو بخاری صرف روایت کی باقسم میں بخاری مسلم شامل ہے اور معروف ہے بخاری مسلم کے مطلب یہاں کیا ہے یعنی حدیث کے اعلی درجہ صحت میں سب سے اعلی درجہ ہے. یعنی سب سے صحیح حدیث جو بخاری اور مسلم میں موجود ہوتے ہیں ہم لوگ مطلب نہیں کہ یہ بخان مسلم کی یہ رائے وہ لوگ حدیثوں کو جمع کیے ہیں اور سب سے صحیح حدیث یہ دونوں کتابوں میں جو موجود علماء میں اتفاق ہے اس چیز میں تو یہ آٹھ حدیثیں ہیں اور اس کے نام اور ہیں جس میں اللہ کے رسول وسلم نے یہ بیان کی ہے کہ جو اسٹیچو یعنی مجسمہ بناتا ہے یا جو تصویر کھینچتا ہے وہ یہ عمل گناہ ہے اور یہ کبیرہ گنا ہے جیسا کہ ان خلاصہ ذکر کریں گے یہ اللہ کے رسول کے قول سے اللہ کے رسول کے خاص بھی پہل ہے یعنی اللہ کے رسول سکھائے کہ یہ اس کرنے والا ہے اس کے ساتھ یہ ہوگا لیکن اللہ کے رسول خود ہی اس چیزوں کو انکار خود اپنے ہاتھ سے کی ہے اس میں تقریباً تین حدیث میں ذکر کروں گا پہلے حدیث یہ ہے ابن مسعود کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول جب مکے کو فتح کی ہے اور سن آٹھ ہجری میں فتح کیا گیا ہے تو کہتی کہ اللہ کے رسول مکے میں جب داخل ہوئے تو کبے کے پاس جب آئے تو اللہ کے رسول کے پاس ایک نیزہ تھا ایک لاٹھی یا ایک لکڑی یا ایک ڈندا یا کچھ بھی تھا اس کے ہاتھ میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور فرماتے مسعود کے تین سو ساٹھ بوتے تھے کوئی حبل ہے کوئی پتہ نہیں نکاح کا نام الگ الگ ہے الگ الگ ہر ہر معبود اور ہر سلم یعنی اس کے خاص الگ الگ کام کے لیے ہوتا ہے اگر مصیبت آتی تو اس کے پاس جانا ہے اگر اس طرح مصیبت دوسرے کے پاس فلم میں اس کے تیسرے کے پاس تو اس طرح کرتے تھے تو اللہ کے رسول جب داخل ہوئے تو کیا کیے ہیں اللہ کے رسول اپنے ہاتھ میں یہ نیزا تھا اور کہتے اللہ کے رسول یہ آیت پڑھتے گئے اور اپنے مبارک ہاتھ سے سمارتے سے مارتے وہ اتنا مضبوط تھا کوئی نہیں توڑ سکتا تھا آسانی سے لیکن یہ اللہ کے رسول کے معجزہ ہے کہ نیزے سے اللہ کے رسول اس طرح ہلکے سے مارتے تھے تو اپنے منہ کے بل گر جاتا تھا تو اللہ کے رسول کون سے عائد پڑھتے تھے وہ کلجا الحق <الْبَاطِل> اور یہ کہو کہ حق تم بالکل آگے یعنی ظاہر ہو گئے اور باطل یعنی ختم اور مٹ گئے تو اللہ کے رسول, تو رسول توڑتے گئے اپنے مبارک ہاتھ سے اگر جائز ہوتا تو اللہ کا رسول اس کو چھوڑ دیتے دوسرے حدیث یہ ہیں بلکہ اللہ کے رسول کئی صحابی کو بھیجا دوسرے حدیث میں وہ جو پچھلے درس میں بھی ذکر کیا گیا ابو الحیاج السدی کے حدیث ہے ایک تابعی پرماتے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے کہا کیا میں تم کو اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کام کے لیے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جزا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا ہے کہا کیا کہنے لگی آپ کسی تصویر جب دیکھو تو اس کو مٹا دو اور کسی اونچی قبر کو دیکھو تو اس کو برابر کر دو یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا حضرت علی کو کہ کسی بھی تصویر کو دیکھو تو اس کے چہرہ بدل دو یعنی اس کو مٹا دو نہیں کہا کہ نہیں چھوڑ دو یہ پرانا ہے آئندہ نہیں کرنا بلکہ اللہ کا رسول حکم دی کہ کو ختم کر دو اور اللہ کے رسول جب فتح مکہ کی ہیں تو اللہ کے رسول مکے میں تو سارے اسلام کو توڑ توڑ ڈالی بلکہ اللہ کے رسول صحابہ قرآن کو بھیجا کچھ لوگوں کو حضرت خال ولید کو کہیں بھیجا پائب کی طرف حضرت ابو سفیان کو کہیں بھیجا تو چا... کئی چاروں طرف اللہ کے رسول صحابہ قرآن کو بھیجا اور وہیں جا کر توڑتے تھے بلکہ وہاں کبھی کبھی لڑائی بھی کرتے تھے گاؤں والوں سے اور بہت سخت کے ساتھ سختی کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی اور اختلاف ہوتا تھا بلکہ گاؤں والے اتنا ہی ان پر عقیدہ کرتے تھے کہ ڈرتے تھے توڑنے کے وقت موجود نہیں ہوتے تھے جیسا کہ ایک واقعہ مشہور ہے حضرت اللہ کے رسول حضرت مغیرمن الشعبہ کو بھیجا کسی گاؤں میں کہ جا کے توڑو تو جب توڑنے لگے تو گاؤں والے کہنے لگے بھئی آپ توڑو گے تمہاری خیریت نہیں ہوگی یہ مصیبت آئے گی تم پر یہ مصیبت آئے گی تو حضرت مغیرمن الشعبہ سامنے جب توڑنے لگے تو تھوڑا سا مذاق کرنے لگے ان لوگ کے سامنے کہ ایک بار دو بار مارنے کے بعد گر پڑے اور ایسے بن گئے کہ لگ رہا کہ موت آ گئی تو گاؤں والے خوش ہو گئے تو ہم لوگوں نے تو آپ کو تو بتا ہیں ہے لیکن حضرت مغیرہ پھر ہنسنے لگے اور کہنے لگے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے میں دیکھوں پورا توڑ دیتا اور کچھ نہیں ہوگا اور یہی ہوا آخری میں وہ لوگ مسلمان ہو گئے تو اللہ کے کی رسول کس طرح اپنے ہاتھ سے توڑواتے تھے بلکہ اللہ کے رسول ابو سپیاں حرب جو ابھی نئے مسلمان تھے اور کافروں کے لیڈر تھے اللہ کے رسول جان بوجھ کے ان کو بھیجا کہ جا کے فلا جگہ میں توڑ دو تاکہ ان کو بھی کم سے کم یہ توڑنے سے ان کی ایمار کے ایمان کے مزہ آ جائے تو اس لیے توڑنے سے ایک قربت ہے عبادت ہے تو اسی لیے اللہ کے رسول صرف نہیں توڑتے تھے اپنے ہاتھ سے لوگوں کو بھی اللہ کے رسول نے بھیجا توڑنے کے لیے تیسرے حدیث یہ ہے جو اللہ کے رسول زیادہ واضح ہے حضرت عائشہ کے حدیث ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غزل تبوک سے یا غزل خیبر سے واپس آئے تو حضرت عائشہ یہاں رہ گئے جہاد کے لیے نہیں گئی تھی تو کہتی ہے کہ وہ اپنے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چادر رکھی تھی نہیں یہ واقعہ الگ ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو ہوا جب چلنے لگی تو دروازے کے پاس حضرت عائشہ کچھ چھپائے رکھی تھی کچھ تصویریں بنائی تھی نہیں یہ ان شاء مسئلہ گا یہ وہ یہاں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول حضرت عائشہ کے پاس جب آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پردہ لے کر آئی اور جس میں تصویریں بنی ہیں تو اللہ کے رسول داخل ہو کر چہرہ بالکل اللہ کے رسول کے چہرہ بالکل بدل گئے غصہ ہو گئے اور فوراً واپس آئے جب اللہ کے رسول دوبارہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ڈر گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول کیا میں نے ایسی غلطی کی آپ کی وجہ سے آپ آتے ہی فوراً نکل گئے تو اللہ کے رسول سرسن نے فرمایا ان اباد کی جو پردے آپ نے لگا دی تصویر کرنے والے قیامت کے دن ان لوگوں کو عذاب دیا جائے گا ان لوگوں سے کہا جائے گا جو تصویر کی ہے اس کو زندہ کرو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ان البئی تلدی پی سور لمل کا جس گھر میں تصویریں ہیں وہ فرشتے نہیں داخل ہوتے کتنا حدیث پیش کیا گیا تقریباً دس یا گیارہ تقریباً حدیث ہیں اور اس کے علاوہ اور حادیث آئیں گے تو یہ اتفاق علما میں تقریباً کہ یہ ہاتھ سے بنانا حرام ہے کبیرہ گناہ ہے اور غلط ہے یہ حدیث جو بتایا گیا ہے دیکھیے کتنا اللہ کے رسول نے ایسے کرنے والوں کی سزا بتائی انجام کیا ہے اگر انسان کرتا ہے تو اس کے کیا کیا اللہ کے رسول نے سزا بتائی ہے یہ چیز نماز میں بھی, بھی نہیں ہے اتنا سزا اللہ کے رسول نے اس میں بتائی ہے جو نماز میں اتنا ہی بتائی پہلے اللہ کے رسول نے بتایا کہ یہ کبیرہ گنا ہے سب سے بڑا گنا ہے اور سب سے یہ غلط کام ہے نمبر دو یہ ہے کہ ایسے کرنے والے قیامت کے دن بہت ہی ان لوگوں کو سخت عذاب دیا جائے گا بلکہ کچھ الفاظ میں آیا ہے کہ سب سے زیادہ ان کو عذاب دیا جائے گا تیسرے نے یہ کہا گیا کہ ایسے کرنے والے لعنت ہے ان لوگوں پر لان اللہ مصور ابو کے حدیث ہے نمبر چار یہ ہے کہ جو اس طرح کرتا ہے قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ اس کے رو خو اور اس کے روح بناؤ نہیں بنا سکے گا تو یہ سے بڑھ کر کیا مصیبت ہے نمبر پانچ یہ ہے کہ اسے قیامت کے دن جب وہ نہیں کر پائے گا تو اللہ سبحانہ اتارو اس پر روح پھونک کر اور اسی کے ذریعے سے اللہ ان کو عذاب دیں گے نمبر چھ یہ ہے کہ اس طرح کرنے والے شخص کے گھر میں فرشتے نہیں آتے ہیں اور آج کل ہم لوگوں کے گھر میں اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں میں بیوی میں لڑائی ہے اختلاف ہے ماں با... ما باپ میں بھی اختلاف ہے باپ بیٹے میں لڑائی ہے نحوسط ہے گھر میں پتہ نہیں کیا کہا ہے انسان کے تک خوشی نہیں ہوتی ہے اس کے سبب یہی ہے کہ گھروں میں ہم لوگ ایسے چیز ایجاد کر جس کی وجہ سے ہم لوگ فرشتوں کو بھگا دی فرشتے جس گھر میں کتے ہوتے تصویر ہوتے نہیں آتے ہیں اور آج کر مسلمانوں میں کتے تو پالا جاتا ہے اور حدیث میں ہے دوسری یہ کدا کہ کتے پالنے والے کے نیکی ہر روز ایک قیمت ختم ہوتا ہے بہت زیادہ نیکی ختم ہوتی ہیں صرف یعنی کتے کو پالنے سے اور تصویریں اگر لگا تو اس میں بھی فرشتے نہیں آئیں گے جب فرشتے نہیں آئیں گے تو شیطان آئے گا اور جب شیتان آئے گا تو مطلب یہ ہے کہ اس گھر سے رحمت اور برکت ختم ہو جاتی ہے صرف اس میں یعنی مصیبتیں رہتی ہیں تو اس لیے آپ فرشتوں کو لانا چاہتے ہو تو تصویر اور کتے اور کافی یہ شرکیات سے تم دو اپنے گھر کو صاف رکھو فرشتے انشاءاللہ ضرور آئیں گے تو یہ تقریباً اس طرح کرنے والے کے انجام یہی اللہ کے رسول نے بتائی اور یہ جو 10 گیارہ حدیث بتایا گیا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ شرک کیوں حرام یہ اسٹیچو بنانا تصویر بنانا اس طرح کیوں حرام اس کے تین سبب علماء ذکر کرتے ہیں کہ اسٹیچو بنانا یا اس تصویر بنانا اسی لیے اللہ نے اللہ کے رسول نے حرام قرار دی ہے کیونکہ اس میں تین اہم باتیں ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں کفار کی مشابہت ہے مسلمان کے نزدیک نہ کسی نبی کے نہ کوئی نبی اس طرح کی ہے نہ کوئی اللہ کے رسول کوئی صحابہ کرتے تھے یہ ہمیشہ اس طرح کرنے والے اشخاص جو ہوتے تھے کفار لوگ اور پوری حدیث میں آپ دیکھو اللہ کے رسول یہود السار کے لقب دی ہیں یہود و نصارہ کے نام لی ہیں اور حضرت نوح سے پہلے لوگ نے کی ہیں تو اسی لیے یہ کافروں کی صفت ہے مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کافر کی وصفات اور کافر کی مشابہت کرے دوسری علت یہ ہے کہ یہ شر کے ذریعہ ہے اور ابھی قصہ جو حضرت ابن عباس کے بتایا گیا ہے کہ شر کے ذریعہ کس طرح ہوتا ہے جیسا کہ سواع سوا یغوز، یعوق نصر جو پانچوں کے ذکر کیا گیا ہے کس طرح لوگ ان کی اہمیت سمجھ کر ان کے صرف تصویر بنا دی تاکہ ان کی شکل دیکھ کر ہم لوگ عبادت کریں اس کے بعد اگلے نسل والے کہ ان لوگ کے اندر برکت ہے تو اس لیے اس طرح عبادت کی گئی ہے آج کل بہت سے مسلمان اس طرح کرتے ہیں دادا کسی دادا کے فوٹو گھر میں لٹکا دیے بابا کے انتقال ابو کے انتقال ہوگا تو فوٹو لگا دی ہے. اور دیکھو کہ ہندو کی طرح مسلمان بھی روز جائیں گے اور روئیں گے خوشی ہوگی عید میں تو اس کے سامنے کچھ میٹ کے لیے کھڑے ہوں گے یہ اگر یہ کافروں کے مشابات نے اور شرک یہ ہے نہیں تو کیا ہوگا تو اس لیے یہ شرک اور کفر کے ایک سبب ہے بلکہ یہ اہم سبب ہے آج کل آپ اگر دیکھو گے مسلمانوں میں بھی کسی کے کسی کے اسٹیچو نہیں بنایا جاتا اللہ کہ اگر اس کی اہمیت ہوتی ہے تو اس لیے اسلام میں یہ شرک اور کفر کے سبب ہے جیسا کہ پچھلے حدیثوں میں ذکر کیا گیا ہے تیسرے علت یہ ہے کہ جو اس طرح کرتا ہے وہ اللہ سبحانہ ہو تعالی کے مقابلہ کر رہا ہے جیسا کہ بتایا گیا اللہ کے رفول حدیثی بتائی کہ کون ہے کون وہ شخص ہے جو میرے مقابلہ کر رہا ہے اور جس طرح اللہ پیدا کرتے ہیں وہ بھی پیدا کرتا ہے تو اللہ قیامت کے دن اسی لیے اس سے تحادی اور چیلنج کر کے اللہ کہیں گے کہ ٹھیک تو جو توں نے بنائی ہے اس کا روپ ہوں کو تو نہیں کر سکتا اگر کوئی کہتا ہے نہیں میرے شوق ہے میں اس طرح بناتا ہوں میرے مقصد نہیں کہ اللہ سبحانہ اور کے مقابلہ کرنے میں مقصد نہیں ہے کہیں گے پھر بھی مقصد نہیں ہے لیکن آپ وہی کام ہے جو اللہ سبحان و تعالیٰ نے اسی کو کہا کہ یہ اس طرح کرنے والا سب مقابلہ کر رہا ہے چاہے جان بوجھ کے کرو یا آپ جہالت میں کرو لیکن حقیقت میں انسان اللہ کے مقابلہ کر رہا ہے اور مین جو اہم بات ہے کہ وہ اللہ سبحانہ اور کے ساتھ یہ مقابلہ ہے اور یہ شرک ہے تو اسی لیے میرے بھائیوں یہ جو پہلے قسم بتایا گئے تصویر کے جو انسان اپنے ہاتھ سے بناتا ہے کسی مجسمہ کسی بھی شکل کے بناتا ہے چاہے خوشی میں لہو لعب میں تو یہ بھی حرام ہے اور اسی طرح جو ہاتھ سے آج کل افسوس کے بات لوگ کرتے ہیں آج کل جیسے دیکھا جاتا ہے کہ وہ انسان بیٹھ جاتا ہے کسی کے پاس آ کے میرے چہرہ بنا دو تو چہرہ بنانے لگتا ہے انسان خود اپنے تصویر بناتا ہے کرے کٹر جو ہو کرے جو کہتے ہیں وہ بھی اور اسی طرح مزاق کے طور پر کیا جاتا ہے چاہے انسان چاہے جانور یہ ہر قسم کے لیے حرام ہے اس سے کبھی قریب نہیں آنا چاہیے وضع ہوا کہ نہیں یہ دو قسم بتا کے اتفاق کہ تصویر یہ ہے کہ اگر کوئی انسان غیر جاندار چیز کی تصویر کرتا ہے تصویر سے مراد یہاں کیمرہ سے نہیں یہاں سے مراد یعنی انسان اپنے ہاتھ سے یا فوٹو کھینچاپتا ہے یعنی غیر جاندار سے مناد جیسا کوئی انسان سورج آسمان پانی سمندر یہ جیسا کہ درخت یہ چیزیں اگر انسان بناتا اپنے ہاتھ سے تو اس کے کیا حکم یا اس کے مجسمہ بناتا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خوشی میں کسی درخت کے اسٹیچو بنا کر وہ اپنے گھر میں رکھ لیں تو اس کے کیا حکم ہے اس میں علماء میں کچھ علماء انکار کرتے کی جائز نہیں ہے کیونکہ یہ بھی اللہ کی تخلیق ہے اس لیے اس کے مقابلے ہی کرنا چاہیے نہیں بلکہ اکثر علماء کے نزدیک کے جائز ہے اور انشاءاللہ جائز ہے اس میں اللہ نے گنجائش دی ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے اور تقریباً بہت سارے صحابہ کرام سے یعنی کچھ صحابہ کرام سے ثابت ہے جیسا کہ ابن عباس وہ قصہ جو ذکر کیا گیا ہے کہ ایک شخص جب حضرت ابن عباس کے پاس آئے بخار مسلم میں اور کہنے لگے میری کمائی میرے ہاتھ کے یعنی کام سے میری کمائی ہوتی ہے تو میں اسٹیج کے میں تصویریں بناتا ہوں میں تصویر بناتا ہوں اور بیچتا ہوں تو ابن عباس نے کیا فرمائی کہ میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جو اللہ کے رسول نے بتائی ہے کہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا جو اس طرح کرنے والے شخص ہے قیامت کے دن کہا جائے گا کس میں روپ ہوں کو اور انہیں پھونک پائے گا یعنی اذام ملے گا اور پھر جب وہ اس کا چہرہ یہ آدمی کے چہرہ بدل گئے یعنی بالکل بدل گئے اور غصہ ہو گئے خوش نہیں ہوئے جانے لگے تو حضرت بن عباس اس کو اس کو بلا کے یہ کہنے لگے وہ یہ حق کہ تمہاری ہلاکت ہے تم نے کیا یہ کیوں غصہ ہو گئے ان ابیتا اللہ انتسما وہ کلوشی صفیحا روح کہ اگر آپ بنانے چاہتے ہو کوئی بھی چیز مصر ہو تو آپ ایسے چیز بناؤ جس میں روح نہیں ہے جیسا کہ درخت ہے یا کوئی اور چیز بناؤ تو ابن عباس معروف فقیہ، اس امت کے اصحاب میں بہت بڑے فقی تھے اور اس میں کوئی مخالف نہیں ہے تو اس لیے اگر انسان تصویر کسی چیز غیر انسان حیوان کے بناتا ہے تو انشاءاللہ جائز ہے کوئی اس میں کوئی حرمت کوئی حرمت نہیں ہے لیکن بہت سے لوگ کچھ ایسی چیزوں کو بناتے ہیں جس میں انسان روح والے بنا دیتے دیکھا جاتا ہے کہ نہیں درخت انسان بناتا تو اس کے لیے بھی آنکھیں بنانے لگتے ہیں آنکھ ہے ناک ہے زبان ہے بات چیت کرے ہاتھ ہے تو یہ بھی اسی کے طرح ہو گیا یہ حرام ہے لیکن سادہ اگر کوئی انسان ایسی چیز بناتا ہے مسجد کے فوٹو یا درخت ہے یا سورج ہے یا کچھ بھی بغیر آنکھ ہے بغیر ناک بغیر بغیر کوئی چیز تو پھر وہ جائز ہے اور ان کوئی حرج نہیں تو تین ہو گئے چوتھے قسم یہ ہے جو تصویر ہے جو آج کل موجود ہے جو اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھا وہ کون چیز ہے کیمرے سے فوٹو کھینچنا کیمرے سے فوٹو کھینچنے کے حکم میں علماء میں بڑا اختلاف ہوا جب یہ شروع میں کیمرہ آیا تھا تو تقریبا علماء کے یعنی کہیں گے 90% اتفاق تھا کہ حرام ہے سارے علماء سختی کے ساتھ انکار کرتے تھے اللہ کی جو حاجت والی ہے اگر کوئی ضرورت ہوتی ہے جیسا کہ پاسپورٹ کے لیے یا گاڑی کے لائسنس کے لیے یا کسی مجرم کو پہچاننے کے لیے تو یہ مجبوری میں تو جائز ہے لیکن اگر کوئی انسان خوشی سے صرف اوٹو کھینچتا ہے یا ابیادگار کے لیے تو پہلے سارے علماء اکثر علماء کے نزدیک حرام تھا لیکن جب علماء دھیرے دھیرے دیکھا کہ دنیا میں ترقی ہو رہی ہے تو وہ لوگ بھی ترقی کر گئے بہت سے علماء ترقی کر گئے پہلے حرام کہتے تھے اب ان کے پاس جاؤ گے تو اب حلال کہنے لگتے ہیں کیا سبب ہے اور کہتے یہ عام ہو گئے اس کو روک نہیں سکتے نہیں یہ علت نہیں ہے اگر وہ اس کو فوٹو ہم لوگ کہتے تو پھر وہ بھی حرام ہے اور اگر آپ اس کو فوٹو نہیں کہو گے تو حرام نہیں ہے اگر ہم آپ کی تصویر کیمرہ سے کھینچ لیں اگر کھینچ لیں اور اس کو کسی پیپر یا کسی کا میں چھاپ لیں تو اس کو آپ تصویر کہو گے کہ نہیں کہو گے زبان تو کوئی تصویر کہے گا لیکن صرف دھوکہ دینے کے لیے کہے گا نہیں یہ تصویر نہیں لیکن حقیقت میں تصویر ہے تو اس کا انجام وہی ہے جو ہاتھ سے چھاپا جاتا ہے اسی لیے جو کیمرے سے اس میں اختلاف علماء میں میں تھوڑا سا مختصر انداز سے خلاف ذکر کروں گا کچھ علماء کہتے کہ حرام ہے کیوں حرام ہے کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ بھی تصویر ہے اور یہ بھی فوٹو ہے اور یہ بھی ہاتھ کے کام ہے کیوں ہاتھ کے کام ہے کہتے ہیں جس طرح ہم اس میں قلم چلاتے اپنے ہاتھ سے جو چھاپتے ہیں وہ تفاقی کا حرام ہے لیکن کہتے کہ یہ بھی کیمرے سے بھی میرا ہاتھ ہے اگر ہم بٹن نہیں دبائیں گے تو تھوڑی چلے گا صحیح کہ نہیں اور اگر ہم ارادہ نہیں کریں گے تو تھوڑی کیمرہ زبردستی وہ فوٹو کھینچ کر تمہارے سامنے لے کر آئے گا آپ نے سوچا اور یہ سامنے والے کو بہت اچھے انداز سے آپ نے بیٹھائی ہے اور دہنے طرف سے اسی لیے مہارت ہوتی ہے ہر ایک فوٹو نہیں کھینچ سکتا ہے ہم لوگ اگر فوٹو کھینچتے ہیں تو دیکھو گے فوٹو صحیح نہیں آتا اور کچھ لوگ فوٹو کھینچتے ہیں تو جو اصلی انسان کی شکل ہے اس سے بھی خوبصورت دکھنے لگتا ہے تو انسان کی اس میں دخل ہوتا ہے اسی لیے کسان جب فوٹو دیکھ لیتا ہے تو پتا اس کو چل جاتا ہے کہ کس نے فوٹو کھینچی ہے یہ ماہر انسان ہے کہ عام انسان کو آم نے کھینچی ہے اس لیے کبھی کبھی ہم لوگ بھی اپنے گھر یا کسی اور کے فوٹو لے جاتے ہیں اسٹوڈیو میں تو فوٹو دیکھنے کے بعد کہتا کہ آپ نے کھینچی ہے یہ کون کھینچا ہے اس کو پتا چل جاتا ہے لیکن اگر خوبصورت بہت اچھے انداز سے تو خود بتاتا ہے کہ کیمرا بہت ہی اچھا ہے اور آپ کسی لگ رہے, کسی اور سے تو اسی لیے اس انسان کے میں انسان کے دخل ہے. تو اسی لیے جو لوگ کہتے حرام ہے کہتے یہ بھی حرام ہے کیونکہ یہ بھی فوٹو ہے لیکن آلہ بدل گیا وہ پہلے قلم تھا یا کچھ اور تھا اور یہاں کیمرہ کیا گیا ہے اور بہت سے علماء کہتے ہیں جو آج کل کہتے حرام نہیں کیوں حرام نہیں ہے کہیں گے کیونکہ جو فوٹو کھینچتا ہے اس کا دخل نہیں ہے آپ کی شکل اس طرح ہے میں نے یہ کام کی ہے کہ آپ کے فوٹو آپ کی شکل میں نے اس کاغذ میں چھاپ دی بس اتنے ہی کی اب ہم میرے ہاتھ کچھ نہیں میں نے بٹن دبا دی اور اسی میں آگے شیشے کے طرح کہتے یہ آئینے کے طرح جو شیشہ ہوتا ہے آپ اگر اس کے سامنے کھڑے ہو گے تو کیا ہوگا تھوڑی کسی اور کی شکل آئے گی آپ ہی کی شکل آئے گی اس میں آپ مسکراؤ گے تو ہی بھی وہی رہے گا تو اس طرح کہتے وہ بھی اسی طرح ہے اس لیے حرام نہیں ہے لیکن اور دلیلیں پیش کرتے بہرحال لیکن یہ اصل یہ ہے کہ فوٹو اگر کاغذ میں آ تو اس کو حقیقت میں ہم لوگ اس کو تصویر ہی کہتے ہیں اور اس کو فوٹو ہی کہتے ہیں تو صحیح یہ ہے کہ یہ بھی حرام ہے لیکن اس کی حرمت اور جو ہاتھ سے چھاپا جاتا ہے دونوں میں بہت ہی فرق ہے اسی لیے شیر مزمین اللہ علیہ نے اس میں تفصیل کی ہے کہ جو کیمرہ سے ہوتا ہے اس میں دیکھیں گے کہ اس کے مقصد کیا ہے فوٹو کھینچنے کا اگر کسی ضروری کام کے لیے تو جائز ہے جیسا کہ ہم نے بتایا پاسپورٹ کے لیے یا پہچان کے لیے یا کسی اور کام کے لیے مجبوری ہے یا کسی کے جیسا کہ کوئی کسی کے لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو نہیں جا سکتا ہے تو فوٹو منگواتا ہے تو کسی حد تک جائز ہے لیکن اگر کوئی حاجت نہیں ہے صرف خوشی کے لیے انسان فوٹو کھینچتا ہے رکھنے کے لیے یادگار کے لیے تعظیم کے لیے جیسا کہ لوگ والدین کے فوٹو رکھ دیتے ہیں یا کسی بھی طریقے سے تو یہ حرام ہے کیونکہ یہ غلط ہے یہ حفاظت کے لیے اسی میں دھیرے دھیرے شرک آئے گا اور اگر انسان کے لیے محرم مقصد ہے جیسا کہ لوگ کسی کے فو، عورت کے فوٹو کھینچتا ہے یا غلط طریقے سے انسان کسی اور حلال چیز کے فوٹو کھینچتا ہے لیکن اگر انسان ہاتھ کے فوٹو کھینچتا ہے تو جائز ہے کیونکہ یہ شکل نہیں ہے ہاتھ ہے اتفاقی کے جائز ہے لیکن اگر انسان کوئی شرمگاہ کے فوٹو کھینچتا ہے تو اس وجہ سے حرام ہے کیونکہ اس میں ہاشی ہے اور گندگی ہے تو اس لیے انسان نیت پر ہے اور نیت یہاں سے منازع آپ کے کیا مقصد ہے اس میں اگر کوئی واجب کے لیے ہے تو جائز ہے اور اگر غیر ضروری چیز کے لیے تو صحیح ہے کہ یہ بھی تصویر ہے اور یہ, فو یہ بھی فوٹو ہے اس سے بچنا چاہیے اگرچہ کبھی کبھی ہم لوگ کے دل میں بھی آتا کہ ہو سکتا جائز ہے لیکن یہی انسان کے ورع یہی تقوا ہے کہ اللہ کے رسول سا سلم انسان کے تقوا کب ظاہر ہوگا ورع کب ظاہر ہوگا جب آپ مشتبہات اور چھوٹی ایسے باتوں پر جس میں اختلاف ہے وہ بھی چھوڑ دو گے تو آپ متقی بنو گے متقی آپ جو گناہ ہے ہر ایک انسان چھوڑ سکتا ہے اللہ کے رسول پر مت ان الحلال حلال ابعین الحرام ابین کہ حلال بالکل واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اور دونوں کے درمیان کچھ ایسے چیزیں مشتبہات جس کے بارے میں اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں تو اللہ کا رسول فرماتے ہو اس کو بھی چھوڑ دو مشتبہات کیونکہ اگر انسان مشتبہات پر عمل کرنے لگے گا تو ضرور کبھی نہ کبھی حرام تک آ جائے گا تو اس لیے اس کو بچنا چاہیے لیکن یہاں جو آتا ہے ویڈیو کے مسئلہ ہے ویڈیو اکثر علماء اجازت دیتے ہیں اور صحیح ہے کہ ویڈیو جو تصویر ہے اگر کوئی انسان شرافت کے ساتھ کسی انسان کے لیتا ہے تو حلال ہے کیونکہ وہ تصویر کے طرح نہیں ہے وہ کاغذ میں نہیں سکتے ہیں اور اگر آپ ویڈیو کو کاغذ میں لا سکتے ہو کسی کاغذ میں آپ چھاپ سکتے ہو اگر چھاپو گے تو ویڈیو نہیں رہ جائے گا فوٹو بن جائے گا تو وہ حرام ہے لیکن ویڈیو کسی خارج چیز میں لے کر آنا یہ مشکل ہے اور اس کی پھر تعظیم نہیں ہو سکتا ہے یا اس کی بھی تقدیس وہ فوٹو میں جو علت ہے وہ نہیں رہ جاتا اسی لیے بہت سے علماء اس کو اجازت دیتے ہیں اللہ اگر انسان ایسی چیز کو لیتا ہے جیسے کہ اختلاط ہے عورتوں کے ہے یا ایسے مسائل جس میں اور فسائد ہونے یعنی ہو سکتا ہے تو بچنا چاہیے دوسری وجہ سے وہ حرام ہو جاتا ہے نہ کہ اصل تصویر کی وجہ سے یہ ہم جو مسئلہ آتا ہے جو یہ موبائل سے لیا جاتا ہے آج کل عام ہو گئے پہلے زمانے ہم لوگ خود ہی انکار کرتے تھے کہ بھئی کوئی فوٹو کھینچنا چاہتے کتنا لڑائی کرتے تھے ہمیں ہم لوگ کے زندگی میں جب ہم لوگ نوجوان تھے تو اعلان پہلے کر دیتے تھے کہ بھائی شادی ہوگی تو کسی کے پاس کیمرا ہوگا تو توڑ دیں گے ممنوع ہے کسی ان کو نہیں لا سکتا اس سے خوب لڑائے ہوتی تھی لیکن اب آج کل خود ہی ہم لوگ ہی موبائل نکال کے فوراً فوٹو کھینچنے لگتے ہیں کچھ لوگ بھی سنا دیتے ہیں کہ آپ یاد ہے آپ لوگ کی زندگی میں پہلے کیا کرتے تھے اب کیا کرتے ہیں کہیں گے لیکن اس میں یہ مطلب نہیں کہ ہم نے کی ہے تو مطلب صحیح ہوا لیکن اس سے بچنا چاہیے یہاں اس لیے یہاں ایک نیا مسئلہ بن گیا آپ دیکھیے کہ دن بدن نئے نئے مسئلہ سے ایجاد ہوتے ہیں جو اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھا اسی لیے علماء اسی مسائل میں اجتہاد کرتے ہیں اگر آپ موبائل سے فوٹو کھینچتے ہو تو یہ حرام ہے کہ حلال ہے اس میں جو صحیح ہیں اور جو میں نے کتابوں میں پڑھی اور یہی راج جو زیادہ مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ موبائل سے فوٹو کھینچتے ہو تو اگر آپ نے کھینچ لے تو یہ اصل حرام نہیں ہے حرام ہوگا؟ اگر یہ تصویر آپ کسی چیز میں پرنٹ کرو گے جیسا کہ آج کل کیمرہ ہوتے اگر آپ کیمرہ لے کر میری فوٹو کھینچ لی تو یہ عمل کرنا حرام نہیں کب حرام ہوگا یہ ریل کو جو ہوتا ہے ریل کہتے, کہتے؟ اس کو صاف کرنا جیسا کہ لوگ کرتے تھے تو یہی اصل کام حرام یہاں تک اگر آپ نہیں صاف کیے تو ابھی تک آپ حرمت کے کام نہیں کیے اسی طرح موبائل بھی ہے اور ڈیجیٹل ڈیجیٹل کیمرا کی جو کہتے ہیں کیا ہے جیسے فوٹو کھینچ لی ہے اب آپ کے فوٹو اندر آ لیکن ہم اگر بند کر دی تو فوٹو کہاں چلا جاتا ہے؟ غائب ہو جاتا ہے اسی لیے اس, اس کی حقیقت موجود ہی میں نہیں ہے لیکن پھر دوبارہ اس کو کھولیں گے تو تصویر آ لیکن کب حرام ہوگا اگر اس کو ہم تصویر اگر اس کو ہم پرنٹ کریں گے کسی کاغذ میں کسی کپڑے میں کسی چیز میں تو حرام ہوگا اس کی مثال یہ دوتے یعنی یہ ہے جیسا کہ قرآن ہے قرآن جیب میں رکھ کر باتھ روم میں جانا حرام ہے کہ نہیں حرام ہے لیکن اگر کسی کے موبائل میں قرآن ہے تو کیا کہتے علماء؟ کہتے ہیں اگر آپ نے بند کر دی موبائل تو قرآن نہیں رہ گیا اور قرآن کے وجود ہی نہیں اب یہ موبائل آپ لے کر جا سکتے کیونکہ اس کے وجود ہی ختم ہو جاتا ہے تو فوٹو بھی اس طرح کہ موبائل پہ رہتا ہے میموری کارڈ میں رہتا ہے کیا کسی شکل میں جیسا کہ سائنس والے تو زیادہ جانتے ہیں کس طرح جاتا ہے کس طرح ادھر سیف ہوتا ہے لیکن اگر یہ فوٹو اگر آپ کسی چیز میں چھاپ لوگے تو پھر وہ تصویر بن جاتا ہے لیکن ابھی مکمل تصویر نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ بھی وہی بات ہے کہ تقوی اور ورا کے یہی ہے کہ انسان اس سے بھی بچے تو بہتر ہے لیکن کیونکہ انسان آج ہم یہ فوٹو کھینچ لی کل ہم اس کو ضرور خوش ہوں گے بچے کے انتقال ہو گئے کچھ بھی تو موبائل ضائع کرنے سے پہلے اس کو کچھ لوگ فوٹو میں لے آتے ہیں اس کو برواز بنا دیتے ہیں گھر میں لٹکا ہے تو دھیرے دھیرے انسان اس کام تک پہنچ جاتا ہے جو اثر خراب تو اسی لیے یہ چار قسم ہو گئے پہلے بتایا گیا کہ دو قسم اتفاق اور امام ہے حرام ہے تیسرے قسم بتایا گیا کہ یہ جو غیر جاندار چیز تو حلال ہے یہ کیمرے کے ذریعے سے بتایا گیا کہ بچنا کیمرے کے ذریعے سے موبائل کے ذریعے سے اگر اس کو کاغذات میں یا کسی چیز میں چھاپ دیا گیا تو انشاءاللہ وہ صحیح ہے کہ حرام ہے اور اگر اندر میموری میں باقی رہتا ہے تو پھر بھی تقوا کے تقاضا ہی ہے کہ انسان اس سے بھی بچے اور اس سے بھی انسان دور رہے لیکن افسوس کے بعد افسوس ہم لوگ بھی ہم لوگ اس میں تساہر کرتے ہیں بچے بھی کھینچتے ہیں سب کھینچتے ہیں اور نہیں جانتے کہ آج کل موبائل کے ذریعے سے جو فساد ہو رہا ہے وہ پہلے زمانے میں وہ عام کیمرے سے بھی نہیں ہوتا تھا پہلے کوئی فوٹو کھینچ لے ایک تصویر آگے وہ بھی غائب ہو سکتے مل سکتے لیکن آج کل موبائل کے ذریعے سے ایک فوٹو انسان ہزار لاکھوں لوں کے تک پہنچا سکتا ہے اور جس طرح آج کل پہاشی اور موبائل کے ذریعے سے گندگی ہوتی ہے پھیلتی ہے وہ کسی زمانے میں اس طرح نہیں ہوا اور آج کل یہ بھی موبائل ایک اللہ کی ایک نعمت ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ یہ نعمت پا کر اس کو غلط استعمال کرتے ہیں فوٹو آپ کسی کے موبائل لے لو تو آپ دیکھو کسی انسان کو آپ پکڑ لو اگر آپ اس کے پاکٹ لے لو گے تو پریشان تو ہوگا لیکن اس سے زیادہ وہ کب پریشان ہو گے جب آپ اس کے موبائل چھو گے بہت سے لوگ موبائل جب غائب ہو جب کا ہو جاتا ہے تو لگ رہا کہ جان نکل جائے گی بلکہ امجد کے نام ہوں موبائل غائب ہوا ملتا ہے تو بہت سے لوگ آ کے فوراً پوچھتے کہ آپ نے کھول کے دیکھا کہ نہیں اندر کہتے نہیں دیکھا تو کہت شکریہ بہت بہت خوش ہو کے جاتا ہے کیونکہ اندر ایسی گندگی بھری رہتی ہے کہ انسان تصور نہیں کرتا کیا ویڈیو ہے کیا گندگی ہے کیا میوزک ہے کیا کہ انسان خود ہی شرماتا ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ نہ آ تو سمجھ گئے کہ وہ اس کے راز پوری کھل گئی اور پورے گھر کے حقیقت میں ہی راز کھل جاتی ہے ایک موبائل غائب ہو جاتا ہے تو یہ گھر کے اگر کوئی بدنام کرنا چاہتا تو یہ موبائل کے ذریعے سے کر سکتا ہے تو یہ اللہ کی نعمت ہے اب اس کو صحیح استعمال کرو یا غلط یہ تمہارے اوپر ہے اور جس جو آج کل کے زمانے میں اللہ کی تقوی اور خیشیت کی اور ضرورت ہے پہلے زمانے میں بتایا گیا کہ اگر کوئی پہ کرنا چاہتا ہے تو اپنے گھر چھوڑ کر کسی دوسرے شہر میں جاتا تھا برائی کرنے کے لیے اور آج کل انسان اپنے بستر پہ کمبل کے نیچے کیا کیا دیکھ رہا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے اور سب کے سامنے شریف بنے رہتے گندگی آپ کے گھر تک پہنچاتی ہے اور آپ کے مکان تک انسان کو یہاں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ انسان ساری چیزیں صرف چند مین میں دیکھ سکتا ہے اور جیسے کہ آج کل ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں کیا کیا دیکھتے ہیں اور آپس میں انسان صرف اقتباع نہیں کرتا کہ خود دیکھ لی ہے بلکہ اپنے دوستوں کو بھی بلاتا ہے سب کو تک سب کے پاس بھیجتا ہے یہ غلط ہے اور یہ حاشق انتشار کرنے میں انسان بھی کہ دخل ہوتا ہے تو اس لیے گنہگار ہوتا ہے نمبر پانچ جو آخری قسم کے تصویر ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ بچوں کے جو تصویر ہے یا بچوں کے جو گڈے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں گڑیا ہوتے ہیں یا کچھ بھی جو ہوتے ہیں چاہے وہ انسان کے شکل میں ہو یا حیوان کے شکل میں ہو اس کے کیا حکم ہے یہ بہت ضروری کام ہے لیکن نہیں اس, اس مسئلے سے پہلے ایک مسئلہ چھوڑ گئے کہ اگر کوئی نہیں اچھا آگے بتائیں گے لیکن یہ پانچواں قسم بچوں کے جو گڑیا ہے یا بچوں کا جو کھلونا ہوتا ہے جو انسان کے شکل میں یا حیوان کے شکل میں اس کا کیا حکم ہے اس میں, علماء میں اختلاف ہوا کچھ علماء کم علماء کچھ علماء کہتے ہیں کہ مکمل حرام ہے کسی بھی طریقے سے حلال نہیں ہے تو کہیں گے کچھ حدیثیں ہیں کہتے یہ حدیث منسوخ ہو گئے کس چیز سے منسوخ ہو گئے کہتے وہ حدیثیں جو پہلے پیش کیا گیا گیارہ بارہ حدیثیں جو شروع میں پیش کیا گیا ہے اس حدیث کے ذریعے سے یہ حدیثیں منسوخ ہو گئے لیکن یہ بات قوی نہیں دوسرے جو علماء کہتے ہیں اور یہ صحیح ہے کہ اکثر علماء کے نزدیک یہ بچوں کی جو گڑیا ہے یا بچوں کے جو کھلونا ہے یہ جائز ہے اور اس میں تفصیل آئے گا جائز ہے کیوں جائز ہے شرط یہ ہے کہ وہ تقدیس اور تعظیم کے لیے نہ ہوئے بہت سے لوگ کو دیکھو گے بچوں کو نہیں بڑوں کو دیکھو گے کہ گاڑی میں سجانے کے لیے کسی کھلاڑی کے چھوٹا چابی کیس میں ہو یا کسی میں اس طرح لگا کے گاڑی میں لگا دیتے ہیں یا کسی جیسا کہ آج کل کیا کیا کرتون جو آتے ہیں آپ دیکھو بہت سے بڑی بڑی عورتیں اس کو بہت بڑا لگا کے اپنے ساتھ اس کے ساتھ لیٹتی ہیں اور اس کو زمین پہ کبھی نہیں رکھتی ہیں اس کی تعظیم زینت کے طور پر رکھتی ہیں تو یہ حرام ہے لیکن یہ اتفاق کیا حرام ہے لیکن کون سے حلال ہے جو بچوں کے کھلونے کے لیے ہے اور بچوں کے کھلونے کے لیے جو حلال ہے وہ بھی اس میں ضوابط ہے سب سے پہلے کیا دلیل ہے کہ یہ حلال ہے اس میں حضرت عاشق کی دو واقع ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں اللہ کے رسول کے رحمت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ سیرت انشاءاللہ اللہ کے بارے اللہ رسول کے رسول کی سیرت کے بارے میں انشاءاللہ آئے گا اللہ کے رسول حضرت عائشہ یعنی بنا یعنی لڑکیاں ہوتی تھی yani یعنی جیسے حضرت عائشہ مجسمہ کیا تھا ڈنڈے لے کر آتی تھی چھوٹے چھوٹے ڈنڈی اور اس کو کپڑا پہنا دیتی بناتی تھی اور کچھ سر پہ روئی لگاتی تھی کہ یہ سر ہے یہ کپڑا ہے اور کبھی کبھی گھوڑا بنا دیتی تھی جو کپڑے سے اس کے لیے پر بنا دی تو اس طرح کہتی تو ال بنا تند نبی صلی اللہ وسلم یہ بنات تعین یعنی یہ جو چھوٹے نام بنا کے اس سے میں کھیلتی تھی اور حضرت عائشہ معروف ہے کہ اللہ کے رسول سے جب شادی کی تو نو سال کی تھی سات سال کے یہ نکاح ہوا لیکن دو سال بعد اللہ کے رسول حسلم کے پاس آئے نو سال کی جب تھی اور پھر بھی ان کے اندر بچپنا تھا اللہ کے رسول کے اوپ کی 18 سال کی ہو گئی یا اس سے کم اٹھارہ 17 سال کے تھی لیکن پھر بھی ان کے پاس اولاد نہیں تھی تو اس چیز سے کھیلتی تھی اور کہتے خود کہ تو اللہ یہ بل بنا تے بنا اس کو بنا کے لڑکیاں شکل میں بنا کے کھیلتی تھی اور اللہ کے رسول بل ابنما میرے پاس کچھ لڑکیاں بھی ہوتی تھی یعنی محلے والے آتے ساتھ میں کھیلتی تھی جیسے کہ آج کل بچے جب جمع ہوتے تو ساتھ میں کھیلنا زیادہ مزہ آتا ہے اور کچھ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول جب داخل ہوتے تھے تو وہ لڑکیاں چھپ جاتی تھی جو میری سہیلیاں ہوتی تھیں اللہ کے رسول کے ڈر سے چھپ جاتی تھی تو اللہ کے رسول سر سے ان لوگوں کو پکڑ کے حضرت عائشہ کے پاس لاتے تھے اور کہتے نہیں ساتھ میں کھیلو تو اللہ کے رسول کی یہ رحمت ہے اور حضرت عائشہ کے پر اللہ کے رسول نے اجازت دی تو کھیلتی تھی اگر یہ حرام ہوتا تو اللہ کے رسول کہتے کہ یہ حرام کیونکہ یہ یہ حدیث جو گیارہ تو اس میں بھی اللہ کے رسول بتاتے دوسرے حدیث یہ ہے حدیث میں آتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سفر سے آئے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں۔ تو جب اللہ کے رسول آئے تو دروازے کے پاس کسی جگہ میں حضرت عائشہ پردے کے پیچھے یہ جو بنائے تھی گڈے بنائے تھی جو لڑکیوں جو گڑیاں ہوتی تھیں کہتے ہیں اس کے پیچھے چھپائے تھی تو ہوا آئے تو پردہ ہٹ گئے تو اللہ کے رسول نے دیکھ لی اور کہتے ہیں اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کون سی چیز ہے کہ بنا تھی یہ میری بنا تھے میری لڑکیاں ہیں یعنی مقصدی میرے کھلونے ہیں جو اس لڑکی کے شکل میں تو اللہ کے رسول نے کے بیچ میں دیکھا ایک گھوڑے کے شکل میں تو اللہ کے رسول یہ بیچ میں کیا ہے کہنے الک رسول گھوڑا تو اللہ کے رسول گھوڑے کے پاس دوپہر دوپہر بنائے تھے حضرت عائشہ تو کہنے اللہ کے رسول اللہ کے رسول نے پوچھا دو پر اس کے بھی یہ ہے تو کہنے لگے اللہ کے رسول مذاق میں کہنے لگے اللہ کے رسول حضرت سلیمان کے پاس ایسے گھوڑے نہیں تھے جس کے پاس پر ہے تو اللہ کے رسول اصل خوب ہنسنے لگے نوازد اللہ کے رسول کے دانت مبارک بھی دکھنے لگے تو یہ حدیث صحیح اللہ کے رسول ہم اجازت دیے بلکہ ہنس دیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کی فوراً اس کو لے کر توڑ دیے جیسا کہ آج کل کچھ لوگ تھوڑا سا مسائل دینداری آ جاتی ہے بچے کہاں سے پا گئے تو فوراً بچے کے سامنے توڑنے توڑنے لگتے ہیں اور پھینکنے کے بعد ماروار کے کہتے کہ بھئی حرام ہے تو کو نہیں سمجھ میں آتی ہے بار بار روک تو نہیں محبت سے ہونی چاہیے یہ بچوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے لیکن اس حدیث میں سے واضح ہے کہ جائز ہے لیکن کچھ علماء نے تفصیل کی ہے اور یہ تفصیل زیادہ صحیح ہے کہ ہر چیز حلال نہیں کہیں گے بلکہ کیا ہے کہتے علماء کہ اگر اس میں باقاعدہ شکل بناؤ ناک آک عام انسان کی طرح اور عام جانور کی طرح بالکل باقاعدہ اسی کے شکل میں تو اس سے بچنا چاہیے کیونکہ یہی سنم ہو گئے اور اس کو اسٹیچو اس کہتے ہیں اور اسی کو تمثال کہتے ہیں تمثال مثال تمثال عربی میں اسی کو کہتے ہیں اور تمثال اسی لیے کہا گیا کیونکہ اس کی مثال اور اس کے مثل اس کے جیسے بنا رہتا ہے تو یہ حرام ہے اور یہ صحیح کہ یہ اس سے بچنا چاہیے حرام نہیں کہیں گے لیکن اس سے بچنا چاہیے اور جو دوسرے قسم اگر عاشق کی طرح عاشق کی طرح ہے تو جائز ہے جیسا کہ انسان ڈنڈے سے کر لے سر اس طرح جیسے کو روح کے بنا لے یعنی اس کے نا ناک نہ نہ کچھ دکھے تو یہ جائز ہے یہ احتیاط ہے کیونکہ اللہ کے رسول یہ حدیثوں سے اس طرح جمع کیا جاتا ہے لیکن بچنا بہتر ہے اگر انسان کسی بچے کے پاس یہی ہے تدریب کے لیے تعلیم کے لیے تو جائز ہے جیسے کہ بچے بچے کو دھوکہ دے دو کوئی کپڑے میں اس طرح کچھ بھی لپیٹ دو ایک ڈنڈی لے آؤ اور ہلکا سے سر بنا دو بغیر آنکھ اور کان کے اور کپڑے لپیٹ دو اور بچے کو دے دو تو کھیلے گا کہہ کہ میرا گڑیا میری گڑیا ہے کھیلے گا اس کو سلائے گا کیونکہ بچے اس سے سیکھتی ہیں تو یہ جائز ہے لیکن مکمل انسان کی شکل جس میں لگتا ہے کہ وہی انسان ہے جو حقیقت میں ہے تو یہ حدیث میں نہیں بلکہ اس کے خلاف باقی جو حدیثیں ہیں یہ تفصیل ضروری ہے اور یہ زیادہ قریب ہے تو اسی لیے اگر عام ہے اور اسی طرح جو فوٹو صحاب کرام کے پاس جو ہوتے تھے عین کہ ہوتا تھا عین اس کو کہتے ہیں لمپوش اہن روئی کو کہتے ہیں صحابے کرام نام جو بھی بناتے ہیں روئی کے بناتے تھے روئی کیسے جمع کر لیے اوپر سے کپڑا بنا دی لپیٹ لی کپڑا بن گئے اور پھر ڈنڈے لے آتے تھے تو پاؤں دکھ گئے اور سر ہلکا سے کچھ اور روئی بڑا بنا دے تو سر بن لیکن عام اس طرح شکل یہ اسنام اور یہ کافر لوگ بناتے تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں صحابے نہیں کرتے تھے تو یہ تفصیل ضروری ہے تو بچوں کے جو کھلونا ہوتے ہیں تفصیل یہ ہوا خلاصہ کہ بچوں میں کھلونا ہوتے ہیں یا تصویریں اگر وہ سیم ٹو سیم عام جیسے کہ انسان ہے تو بچنا چاہیے اس سے لیکن اگر عام شکل ہے یعنی بالکل اسی کے طرح نہیں ہے نہ اس میں زیادہ بناوٹ ہے تو یہ انشاءاللہ جائز ہے اور یہ انشاءاللہ اس میں اجازت ہے کیونکہ انسان کی عادت بن جاتی ہے آج اگر بچے کے لیے آپ عام مثال کے تو پر سے بچے ہوتے ہیں آج بچے کے لیے آپ شیر کے شیر شیر کی شکل یا کوئی مجسمہ کھلونے لے لو اتنا چھوٹا لے لو یہ بچہ اس سے کھیلتے کھیلتے تھک جائے گا جب کچھ بڑا ہوگا تو اگر بڑا اس میں مل گیا تو کیا کہے گا کہ بڑا لے لو اس کے بعد جب بڑا لے لے گا تو اور بڑا لینے لگے گا تو اس کے دل اس میں لگ جائے گا لیکن اگر آپ اپنے ہاتھ سے بناؤ گے تو اس میں کہاں بڑا ملتا ہے اور اس میں کہاں شکل واضح ہے اسی لیے صدل ذرائع یعنی شیر کے ذریعہ بند کرنے کے لیے یہی تفصیل زیادہ قریب ہے اور یہی زیادہ مناسب ہے تو بچوں کو کھلونا تعلیم کے لیے جائز ہے سجانے کے لیے یا زینت کے لیے یہ منع. اسی طرح فوٹو بھی ہے فوٹو اگر بچے کے جیسا کہ کچھ چیز میں کاغذ میں فوٹو بنا ہو اور اسے عام شکل ہے تو پھر اجازت دو لیکن اگر اس میں زیادہ فوٹو اس طرح جو بچہ دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور اس کے عزت کے ساتھ رکھتا ہے اس کے اپنے دل کے پاس رکھتا ہے اپنے احترام کرتا ہے تو سے دور رکھنا چاہیے کیونکہ اس شروع ہوتا ہے یہ تقریباً پانچ اقسام ہے اور پانچوں کے الگ الگ حکم ہیں یہاں ایک مسئلہ آتا ہے کہ اگر کوئی انسان کے پاس تصویر ہے لیکن اس کو عزت نہیں دیتا ہے بلکہ اس کو زلیر کرتا ہے یعنی اس کو گندگی میں رکھتا ہے تو وہ جائز ہے یعنی اگر انسان کے پاس آپ کے پاس جیسا کہ ہوتا ہے کبھی انسان کے جیسا ایک ٹی شرٹ کسی, دے, کسی نے دے دی اور اس میں کسی انسان کی شکل بنا ہو تو وہ پہننا غلط ہے یا تو آپ الٹا پہنو یا تو وہ فوٹو ہٹا دو کوئی نہیں کہتے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے پہننے کی تو اس کو کچرے میں نہیں پھینکنا اس کو ایسے کرو کیسی گندگی میں استعمال کرو کسی گندگی کو صاف کرنے کے لیے یا کوئی اور عام جگہ میں کوئی جائز ہے یعنی اگر یہ تصویریں امتحان کے یعنی جس میں ذلت کیا جاتا ہے اور اس کی عزت ختم ہوتی ہے تو پھر جائز ہے بچوں کی طرح بھی آج کل جو بچے کپڑے پہنتے ہیں یا چڈی پہنتے ہیں اس میں اگر کوئی تصویر ہے تو بچنا بہتر ہے لیکن اگر پہن لیتا تو انسان شاء اللہ اتنا نہیں ہے کیوں کیونکہ بچے اس میں اس میں اس کی اہمیت نہیں دیتا ہے اسی میں پیشاب کر دیتا ہے اسی میں گندگی کر دیتا تو اس پر بیٹھ جاتا ہے اور اس کی توہین کرتا ہے اسی طرح اگر کسی کے پاس کوئی اور چیز میں ہے تو تکے میں لگا دیتا ہے کمبل میں لگا دیتا ہے تو اسی بیچنا بہتر ہے لیکن اگر ہو جاتا اور مل جاتا تو انسان استعمال کر سکتا ہے کیونکہ اس میں گندگی کے لیے اور امتحان کے طور پر استعمال انسان کر سکتا ہے اس کی کیا دلیل ہے ان بھی ذکر کریں گے یہ اور دوسرے مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیز ہے اگر آپ کے پاس تو اس کو کیسے ختم کرو گے افسوس کے بعد آج کل لوگ خریدتے ہیں ہم کتنا لوگ کے گھر جا چکے ہیں اور جب دیکھو تو اب ایسے چیز پہلے سے لے آتے ہیں جو اس کو توڑنا آسان نہیں رہتا ہے آپ دیکھو گے جیسا کہ شیشہ ہے الماری ہے الماری کے بھی ڈیزائن میں بھی کسی کے تصویر بنا رہتا ہے یا مجسمہ بنے رہتا ہے تو اس کو ہم دروازے نہیں اکھاڑ سکتے ہیں اس کو توڑ نہیں سکتے ہیں. تو بہت سے لوگ نہیں بدلتے کہتے نہیں اس طرح چھوڑ دو کیا کریں میں نے توبہ بعد میں کی ہے اور اس کو اس طرح چھوڑ دو یا کچھ لوگ یہ شوق میں کسی گھوڑے کے شکل یا کسی سجانے کے لیے کچھ بھی لے لیتے ہیں تو یہ غلط ہے یہ حرام ہے تو اگر میرے پاس کچھ ہے ایسی چیزیں بدلنے, اگر ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں یا بدلنا چاہتے تو کیا کریں اس کے طریقہ کیا ہے آخری مسئلہ اور ختم کریں گے اس کے طریقہ یہ کہ ہم حتن امکان ختم کر دے جو چیز ہے موجود ہے اگر آپ کے پاس مجسمہ ہے تو اس کا سر کاٹ دیں جیسا کہ آپ کے پاس الماری جیسا کہ ہوتا ہے بچوں کے آپ کے پاس یا بچوں کے بیڈ آپ نے لی ہے تو اس میں کسی جانور کے تصویر یا سر بنا ہوا تو سر کاٹ دو اگر کوئی چیز میں جیسا کہ گھڑی میں ہے اور گھڑی بھی احترام اور عزت والی چیز ہے تو آپ اس کے سر توڑ دو یا گھر میں اگر کوئی دروازے پہ کہیں لگا ہوا ہے تو اس کو بھی توڑ دو اور اگر تصویر ہے تو تصویر یا کسی کپڑے میں یا کچھ بھی تو اس کو آپ کے ہی ایسے چیز میں استعمال کر لو جس میں اس کی عزت ختم ہو جائے اور اگر نہیں ہو سکتا تو اس کو اپنے ہاتھ سے مٹا دو لیکن ضروری نہیں کہ آپ اٹھا کے پھینک دو کچھ لوگ جوش میں آ جاتے ہیں جیسا کہ ہوتا ہے جیسا ہم نے مثال دی ہے گڑیا کچھ بھی اس کے پاس ہے تو آنکھ مکمل توڑ دے نہیں آپ ایسے کرو کہ اس کے چہرہ آنکھ ہے اگر یا کچھ بھی جیسے ہم بتایا تو آنکھ آپ آن ختم کر دو آنکھ کے سامنے یا کسی مومبتی سے آٹھ اور نو ختم کر دو باقی شنا جائز ہے بچے کے کھلونے کے مسئلہ یہی ہے اور اگر بڑا اسٹیچو ہے تو اس کے سر تاور توڑ دو کافی نہیں بہت سے لوگ اور اگر تصویر ہے تو اپ تصویر کو پھاڑ دو یا تو چہرہ اگر سر کاٹ سکتے ہو کاٹ دو بہت سے لوگ صرف گردن اور بدن پہ صرف ایک کالا نشان لگا دیتے ہیں کہ ہاں دونوں الگ ہو گئے نہیں ہوا کیا لگ نہیں ہوا اپنے بلکہ ہو سکتا ہے اور خوبصورت लगने लगे कि अगर اس طرح کرو گے تو یہ طریقہ کہاں سے ہم لوگ نے سیکھی یہ حدیث ہے حضرت جبریل کی ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صاحبو کے حدیث ہے کہ حضرت جبریل اللہ کے رسول فرماتے ہیں نہیں جبریل جبریل ایک بار آئے ایک دن آئے اللہ کے رسول ایک بار حضرت جبریل کو خوب انتظار کر رہے تھے تو حضرت جبریل تاخیر کر لی تو اللہ کے رسول صاحب کے پاس حضرت جبریل دوسرے دن آئے ایک واقعہ میں آتا کہ اللہ کے رسول انتظار کرتے کرتے تھک گئے تو آخر آخری میں دیکھا کہ چار پائے کے نیچے کوئی چھوٹا کتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں کہتے ہیں ہاں وہ اس کے نیچے بیٹھا ہو تو اللہ کے رسول خود سختی کے ساتھ بھگا دی اور کہنے لگی اس کی وجہ سے حضرت جبریل نہیں آئے اور دوسرے واقعی کہ جبریل آئے اور دوسرے دن اللہ کے رسول اور چلے گئے اللہ کے رسول کے پاس اور کہنے لگے اللہ کے رسول فرماتے اطانی جبریل جبریل عبلات وسلم میرے پاس آئے تھے اور یہ کہا کہ میں میں تمہارے پاس جب آئے تو میں واپس چلا گئے اس وجہ سے کیونکہ میں نے دیکھا تمہارے گھر کے دروازے پہ ایک کمسال یعنی کسی کے مجسمہ ایک دروازے پہ ایک کچھ بھی کسی کے بنا ہوا ہے کسی دروازے نے آ کے لگا دی ایک کچھ بھی کسی نے لگا دی اور کیا ہے وہ کان افلدی تھی اور میرے گھر میں میں کچھ چادریں تھیں پردے تھیں اس میں تماثیل اس میں فوٹو تصویریں ہیں اور اسی میں کتا بھی تھا گھر میں تین اسباب کی وجہ سے حضرت جبرین واپس چلے گئے تو اللہ رسول کے رسول اسلم حضرت جبرین سکھائی ہے تمر برا کہ آپ حکم دو کہ تمتال یعنی جو اسٹیچو یا جو مجسمہ جو بنا ہوا ہے جو دروازے پہ تھے آپ حکم دو تو اس کے سر کاٹ دو الگ کر دو نکال دو اور کیا ہے مرخ بالقرام اور آپ یہ ستری اور آپ ستارہ جو پردہ ہے آپ حکم دو کہ اس کو کاٹ دیا جائے پردہ تو لمبا ہوتا ہے اس کو کاٹ دیا جائے اور اس کے اس سے تکیہ بنایا جائے دو تکیہ اس سے بنا لو تاکہ اس کو کچل جائے اور کتے کو بھگا دو گھر سے تو اللہ کے رسول سسن نے ہی کی اور حدیث صحیح تو یہ, یہی طریقہ ہے کتے کو تو بھگانا ہے اور باقی جو رہے گا اگر کوئی مجسمہ تو اس کا سر توڑ دو اور اگر نہیں توڑ اگر توڑنا مشکل ہے تو کم سے کم اس کے چہرہ ملک کو مکمل مٹا دو کہ پتہ نہ چلے کہ یہ چہرہ ہے اور اگر تصویر اگر کوئی چیز کاٹ سکتے ہو تو اس کو کاٹ کاٹ کے کوئی اور چیزیں مجھے مثال دی اگر آپ کے پاس گھروں میں عموماً لوگ پردے میں پردے لگاتے ہیں خاص کر بچوں کے کمرے میں اس میں کیا کیا میکی ماؤس اور کیا کیا ہوتے ہیں آج کل اور نہیں نہیں ہم لوگوں کے زمانے میں میکی ماؤس چلتا تھا آج کل پتہ نہیں کون سے جانو اور کیا کیا بچے کھیلتے ہیں اس میں تصویریں ہوتی ہیں خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں یہ حرام اور بچے اس سے خوش ہوتے تو لیے ان, ان کو سکھا دو پھر یہ پردہ آپ پورا مت بلکہ آپ کوئی عام چیز میں استعمال کر لو یا تو چہرہ آپ بدل دو یا تو اس کو چادر یا کہ پاؤں پوچھ یا کوئی اور ایسی چیز میں استعمال کر سکتے ہو تو لیے اگر کوئی چیز امتحان یعنی کوئی تزلیل کے لیے ضلعت کی چیز میں ہے تو جیسا کہ آج کل چپلوں میں آج کل ہم لوگ کبھی کبھی جا کے چپل جب خریدتے تو گھوڑے کے شکل ہوتا ہے یا جاگوڑ جیسا کہ یہ جاگوڑ کے شکل یا کوئی اور جانور کے کوئی چڑیا کی شکل ہے تو پہن سکتے کوئی حرج نہیں ہے لیکن بچنا بہتر ہے لیکن انسان وہ پہن سکتا کیونکہ یہ پت... چپل میں اور چپل یہ ذلت یعنی خراب چیز ہے اس لیے انسان ایسی چیز ہو لیکن عزت کی جگہ میں اس کو نہ رکھے یہ تقریباً تصویر اور تصویر کے متعلق جو اہم مسائل احکام ہے بتایا گیا کہ شروع میں کی اس سے عقیدے سے بہت ہی اہم دخل ہے کیونکہ جو اسلام میں اور ابھی تک سب سے اہم یہی شرک کے ذریعہ ہے اور خاص کر جو پہلے جو انسان خود اپنے ہاتھ سے بناتا ہے چاہے اسٹیچو بناتا ہے اپنے ہاتھ سے چھاپتا ہے یہ تو کبیرا ہے اور باقی جو تین اقسام ذکر کر گئے اس سے بھی بچنا اگر اقسام بچتا تو بھاگتا کہ بچوں کی عادت بنا لو کہ اس چیزوں کے نہ کھیلے عادت بنا لو بچے اگر مانگتا کہ نہیں اس سے اچھا تم گاڑی لے لو اگر بچی مانگتی ہے تو کہے نہیں اس سے اچھا تم اور چیز لے لو یا لالچ دلواؤ اگر کتنا بھی مہنگا ہو لیکن اس سے بچنا زیادہ بہتر ہے لیکن یہاں ایک مسئلہ چھڑ گئے کہ کیا اگر کوئی بڑا کوئی بالغ عورت اس سے کھیلنا چاہتی تو کھیل سکتی ہے میں سے پوچھ رہا ہوں حضر حضرت عائشہ کے حدیث کیا ہے اللہ کا رسول جب ہزرت کے لے گئے تو اللہ کے رسول جب جہاد کے لے گئے واپس آئے آب، حضرت حضرت عائشہ تو بالغ تھی تھوڑی چھوٹی تو تھی لیکن پندرہ یا سولہ سترہ سال کے تھی تو بالغ تھی تو علماء اس میں استدلال کرتے ہیں کہ اگر حتٰ کہ اگر کوئی بڑی عورت اور اس کے دل کھلونے میں لگا رہتا کچھ عورتیں ماشاءاللہ بڑی ہوتی لیکن کھلونے سے اس کے دل بھرتا نہیں صرف آخر تک کھیلتے رہتی بچوں کے ساتھ دیکھو گے تو یہ اگر عورت بھی اس سے سیکھتی تو جائز ہے لیکن اگر صرف زینت کے لیے خوشی کے لیے یا محبت کے لیے کرتی ہے تو یہ غلط ہے لیکن سیکھنے کے لیے تو وہ بھی انشاءاللہ شاء اللہ جائے گا جیسے حضرت عاشق کی حدیث یہ اہم مسائل ہے اللہ سے دعا کے اللہ سبحانہ و تن ہم کو ہمیشہ یعنی علم دین علم سیکھنے کے توفیق دے اور یہ خرافہ سے ہم لوگ کو دور رکھے صلی اللہ علیہ محمد آل صاحب اجمین اگلے درس کیونکہ سفر کے مہینہ آنے والا ہے تو سفر کے متعلق بات کریں گے اور سفر میں جو لوگ غلط خیالات رکھتے ہیں جیسے بد بدشگونی کسی چیز کو منحوس سمجھتے ہیں تو یہ نحوست سمجھنا یہ توقر کے خلاف ہے یہ بھی عقیدہ کے ایک اہم مسئلہ ہے یہ اس کو بعد میں ذکر کرنا تھا لیکن مقدم کر دیں گے کیونکہ وہ سفر کے مسائل ہیں اور اسے بھی ذکر کے یعنی کسی چیز سے بد فالی لینا بدشگونی کرنا اس کو منحوس سمجھنا تو یہ توحید کے خلاف ہے یہ بھی ان اگلے درس میں اس چیز کو توجہ کے ساتھ بیان وصلى الله على محمد وعلى أليه صلى